رحم الحمۃ اللہ علامت محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیل الراشہ واٹس ایپ گروپ الحمد اللہ البادشہ باقی تمام سامع خالان سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے درست کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو انچاس سے ہے جی اور تین سونا چارج جو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے دعا شریف کا اور اس جو ہے ففٹی سیون دعائے صبحیہ کا اندر نمبر ففٹی سیون آچا اس میں نیا پیراگراف ہے پیراگراف نمبر گیارہ یعنی گیارہ نمبر اللہ چونکہ میں نغلو اور بتا جاؤں دعا صبح کے اندر چودہ اللہ ہے تو یہ گیارہ نمبر اللہ اس کے جو جو ہے کہیں دعائیں دعا میں دعا نمبر یہ گار غرواں علامہ یہ ہے کہ علّہ بسم اللہ الرحمن الحمّں نس القا تعجی لافیت کا, کا وصبر علی بلیتک کا و خروجن عن دنیا الرحمتِ یہ مبارک دعا ہے دعا کی تھوڑی سی توضیع ہے ہاں جی تو یہ دعا اس میں کل تین چیزیں ہیں اللّہ نس تاجیل آفیت کا ایک حصہ ہے وہ صبر نعل بالت کا ایک حصہ ہے وہ خروجن ان دنیا رحمت کا یہ تیسرا حصہ ہے کہ اس میں تین دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے تو پہلا حصہ جو ہے اللّہ مََََََنانس القا تاضی لافیت کا اس حصے کے تھوڑی توجہ پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں دوارے میں دیکھیں تو اس میں لغات جو اللہم میں ہیں اللّہ ہاں جی شروع میں ہے اے اللہ اللہ یعنی اے اللہ پرور نگار اس معنی میں انا بیشک ہم ان بیشک ہم نسلوکہ لوگ ہم سب نسلوکا سالہ یس ال اسی سے سال یس الو سے سال اُسی مرد نے پوچھا یس الو ایک مرد پوچھتا ہے پوچھے گا تو اسی یس الو سے نسلو آتا ہے یہ آخری سگا سیال فیر میں عربی زبان میں ماضی کے کل چودہ سگے ہیں مضرک چودہ سغے ہیں اور یہ آخری سگا ہے نس الو کا نس الو الگ ہے کا الگ ہے تو نسل و شغ متِکلم مالغیر رسر مزارِ معروف سے محمد ذوالعین صالیہ سلوس بیچ میں حمزہ ہے تو صال یس و علََََََََََََََََََََََََََََََََََ اس کا معنی لغت میں لکھا ہے مانگنا طلب كرنا القام لغت میں لکھا ہے تو اسی سے جو ہے صاليہ سلو مانگنا ہے تو نس الوسى يہ ایک يہ جی پر نون آتے ہیں، تو سيوا شيں اس كا مانا ہے ہم مانگتے ہیں اللہ اللہ بے شک ہم مانتے ہیں انّا نسل کا بے شک ہم مانتے ہیں جی نسل ہم مانتے ہیں ہم طلب کرتے ہیں ہم درخواست گزار ہیں ہم سوال کرتے ہیں تو بے شک اللّہ بے شک انا اللہ پرور نگارہ انّ بے شک ہم ہم ہم سب نسلو کا بے شک ہم سوال کرتے ہیں اس میں چونکہ انا بھی ہم کے معنی میں نسلوں کا اندر بھی ضمیر ہم موجود ہے تو دونوں کا ایک ہی ترجمہ جائیں ضرور کافی ہو جاتے تو اللہ ان نسلو کا یعنی اللّہ پرور نگار اے اللہ بے شک ہم سوال کرتے ہیں کا تجھ سے کا ضمیر منصوب متصل ہے ہاں جی سر مذکر حاضر کا سے کے معنی میں علام اللہ ان نہ کا بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بے شک ہم تیرے درگاہ میں درخواست گزار ہے ہم تجھ سے مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں یہ سارے معنی نسل کا کا ہے اور کیا مانگتے ہیں تاجی لافید کا تو تاجیل مزد و باب تفیل سے ہیں اجلا یو اجلو کے معنی جلدی کرنا جلدی ہاں جی اور اجلت کے معنی میں آفیتی کا کا جو ہے ضمیر مجرور متسل سے عوام میں کر حاضر تو ایک معنی تو سے کے معنی میں تاجیل آفیتی کا تیرے عافیت کے معنی میں عافیت کا لغت میں من لکھا ہے سیاحت کا میلہ یہ بھی لکھا ہے طاقت کا معنی بھی لکھا ہے عافیت کے معنی سیاحت کا میلہ بھی لکھا ہے اور طاقت کا معنی بھی لکھا ہے القاموس وسل جدید میں اور المنجد میں لکھا ہے آفاہ آفاہفات و عیفاََ و آفیتاً اللہ فلانا اس کے معنی لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فلان کو صحت دینا بلا اور برائی سے بچانا اللہ تعالیٰ کا فلان کو صحت دینا بلا اور برائی سے بچانا یہ معنی کیا ہے آفا اللہ ہاں جی تو آفیہ آفیہ جو ہے کامل صحت آفیت کا کامل صحت یہ پر بھی آیا تھا عافیت کی میں نے صحت کاملہ کا یا کامل صحت کا ایک معنی ہے ایک میں صفحت موصوف اضافت میں موصوف شفت اضافت ہو گیا ہے تو کامل صحت کہیں تو ہم جو صحت موصوف کامل صفحت ہے صحت کاملہ کہیں تو صحات کو موصوف تر اضافت کی ہے جی یعنی صحت کاملہ اور اس میں تو اپنے ترتیب سے صحت موصوفِ کاملہ اس کے صفحت موسفر اضافت ہوا ہے تو صحت کاملہ یا کامل صحت المنج میں یہ معنی کہ عافیہ کا تو اب معنی کیا بن جائے گا اللہ معلقات جیل عافیت کا تو اس کا معنی یہ بن جائے گا یا اللہ اے پرور نگار پروردارہ ہم تحقیق ہم تو سے جلد پانے والا جلد حاصل ہونے والا ہم جی کامل صحت مانگتے ہیں یہ معنی ایک معنی ہو جائے گا پروردگار دگار اللّہ منسلک تاجی لافی کا یا اللہ اے پروردگار یا پرور دغارہ تحقیق جو این شروع میں لہذا بے تحقیق ہم تو جلد پانے والا کامل صحت مانگتے ہیں یا دوسرا تجمہ اس کے بھی ہو سکتا ہے کہ پرورگار میں تحقیق ہم تجھ سے جلد حاصل ہونے والا صحت کاملہ کا سوال کرتے ہیں یا صحت کاملہ طلب کرتے ہیں یا صحت کاملہ کا درخواست گزار ہے یہ سارے معنی عبارت کے صحیح تو اس کا تجمہ ہو گیا اللہ منہ نسل کا تاجر آفت اللہ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جلد پانے والی صحت کاملہ جلد پانے حاصل ہونے والی کامل صحت کا تو اسے سوال کرتے یعنی اللہ ہم اپنی ہر چیز میں بیماریوں میں مجم سب چیزوں میں ہم تو اسے جلد صحت کاملہ کا سوال کرتے ہیں درخواست گزارے تو نمبر دو ہے ہوا صبرن اعلیٰ بلی یا ہاں جی تو اس میں جو جی ہوا اور کے معنی میں ہے صبر یعنی صبر کرنا برداشت کرنا ہاں <سبر> صبر کا نام برداشت کرنا صبراً علا بلی دکھا صبر اور عصور و کی شکوہ شکایت کے بغیر برداشت کرنا ہاں صبر کا ایک معنی یہ لکھا ہے صبر کا نام برداشت کرنا القام و سنجدید میں لکھا ہے اور جو ہے اور یہ معنی میں لکھا ہے المنجد لغت میں اس یعنی مثبت کی شکوہ شکایت کیے بغیر برداشت کرنا برداشت کرنا ثابت قدم رہنا مضبوطی سے برداشت کرنا بھگتنا سہنا یہ سارے معنی کیے اس کے علاوہ جو ہے یارمنجیت نام الاقوامی اس کے علاوہ اس صبر حب سنس انل جزائے ہاں جی اصباب جو ہے پریوا یعنی فائلہ سہی ہاں صبر و حفص النف سے انل یعنی نفس کو جزا سے روکے کے رہنا نفس کو انسان کو کوئی مثبت کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہو تو جزا و سے فضا سے ہاں جی آہ و کرنے سے لباس پڑھنے سے پریشانی کے اظہار کرنے سے نفس کو روکے کے رہنا صبر حفص النف سے نفس کو جزا و فضا سے ہاں جی بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے سے روکے رہنا مختلف طرقوں سے عصبر یہ بکسر سر الباغ ہو تو صبر ہو تو کہتے ہیں ادوا المر ادواء المر معنی کیا ہے کڑوا دوا کی معنی ہے مختار شیاد میں ایک ساتھ کڑوا ایک دعا کا نم صبر ہیں البتہ صبر صبر ہیں تو سورن اعلیٰ پر کے معنی میں ہے بلیت کا البلیا کافت کے معنی میں ہے ضمیر ہے بلی البلیت ولوا ولبلا واحد ان سب کا ایک ہی معنیٰ ہے والجمع و بلایا ہے ان کا اور بلا ہو کا معنی کیا ہے جرا جرواہ وق تب راہ کا معنی جب رب بولتے ہیں بلاہو یعنی کیا ہے جر روح ہو اس, اس کو آزمایا اس سے تجربہ اس سے ہاں جی اس کو اس سے تجربہ لیا اس کو تجربے میں ڈالا اس کو آزمائش میں ڈالا اس سے حنج ہاں جی اس معنی میں بلا عرب جب بولتے ہیں تو اختبار اس سے آزمائش لیا یہ مختار الصح نام میں لکھا ہوا ہے البلیہ یعنی آزمائش امتحان بلا یبلو بلون آزمائش میں ڈالنا گرفتار مصبت کرنا پرانا کرنا بلا یبلو کا یہ کئی معنی معنیٰ لکھا ہے آزمائش میں ڈالنا گرفتار مثبت کرنا پرانا کرنا یہ سب جو ہے میں یہاں دعا میں جو ہے یقیناً گرفتار مسبت کرنا اور آزمائش میں ڈالنا یہ دو معنی صحیح ہے پرانا کرنے والا معنی یہاں مناسبت نہیں رکھتے ہیں عربی زبان کے الفاظ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن مقام محل پہ ان میں سے کئی معنی میں سے ایک معنی دو معنی وہاں مناسبت رکھتی ہے باقی معنی مناسبت نہیں رہتے ایسے بہت سے موارد تھے تو یہ معنی البا قام و سلجدید نام میں لکھا ہے تو ترجمہ پھر یہ بن جائے گا علامہ ان سلو کا صبر علا بلیت کا ہے چونکہ جملے کا آتاب بھی تاج لافیت پر ہیں تو مانا یوں من جائے گا کہ جملے کو جوڑیں گے یوں من جائے گا اللّہ سلو کا تاجی لافیہ دکھا پھر اللہ سلو کا صبر اللہ بلی دکھا پورے جملے کو جوڑیں مانا کے سے یوں مانا ہوگا تو تجمے ہوگا پروردگار بے شک میں تجھ سے تیری آزمائش پر صبر یعنی شکوہ شکایت کے بغیر برداشت کا سوال کرتا ہوں شور کمان یہ کیا تو پروردگار بے شک میں تجھ سے تیرے آزمائش پر صبر کا سوال کرتا ہوں یعنی کہ میں تو مجھے اتنی حوصلہ ہمت دے دے کہ میں شکوہ شکایت کے گئے بغیر اس بلیت کو اس آزمائش کو اس مثبت کو برداشت کر سکوں ایک تجمہ یہ دوسرا تجمہ یہ بھی اس کے صحیح ہو سکتا ہے پروردگار بے تحقیق میں تجھ سے تیری امتحان و آزمائش پر برداشت اور ثابت قدمی کا درخواست گزار ہوں یہ معنی بھی سہی زیادہ جام نظر آتا ہے ہاں جی صبرن علا بلی دکھا یعنی اللہ معنانسل کا تاجیلاف دکھا وہ علا صبرن علابلی دکھا صبر علاولیت کا تجویز بن جائے گا پر دگارہ تحقیق میں تج سے تیری امتحان و آزمائش پر برداشت اور ثابت قدمی کا درخواست گزاروں کیونکہ ثابت قدم رہنا بھی نہایت اہم اس کے بعد جو ہے دعا نمبر تین وہروج عان دنیا اللہ رحمتک۔ میں قروج خراج یخرج وروجن کے من نکلنا باہر ہونا نمودار ہونا اوبرنا یہ مان لِ خیال خام جدید میں یہاں دعا میں نکلنا مناسب ہے خروجن ان دنیا نکلنا کے معنی میں سن ان دنیا نے دنیا سے الہ طرف تک نزدیک کے معنی دیتے ہیں جی اور یہاں دعا میں جو ہے طرف نزدیک مناصف ہے خروجن انی دنیا دنیا سے الہ رحمت کے الہ طرف کے معنی میں زیادہ شیک ہے نزدیک اور رحمت کا رحمت ان سے ہیں ہاں جی اس کے معنی رحم مہربانی شافقات مغفیرات القاموس و سجنی تو دونوں میں یہ من لکھا ہے کا تیرے کے معنی میں تو تجمہ یوں بن جائے گا یعنی وہ صلی اللہ نسل کا حروجن ان دنیا رحمت یہ کا جوڑ بھی اسی صوراً علا بلیت کا پر بھی ادب کر سکتے ہیں تاجر آفیت پر بھی ادب کر سکتے ہیں دونوں لحاظ سے لیکن اس کا جوڑ شروع عبادت سے اللہ منسلک خروجن ان دن میں دی تیسری دعا علام نے سب سے اللہ سے مانگائے تجمعیوں تجمیوں کا اے اللہ پر نگار بے تحقیق میں بے تحقیق جو ہے ہم جنہ ہے نا بے تحقیق ہم جو ہے تجھ سے دنیا سے تیری رحمت و شفقت کی طرف دنیا سے تیری رحمت و شفقت کی طرف نکل جانے کا درخواست گزار ہوں ایک تجمیہ بھی ہے دوسرا تجمہ خیریت سے ہو سکتا ہے اے اللہ بے شک ہم تجھ سے دنیا سے تیری شفقت و مغفرت کی طرف جانا طلب کرتا ہوں تو شروع سے لے کر آخر تک دعاخر ترجمائیوں بن جائے گا اللہ میں نینا سلقہ سے لے کر آخر تک اس پیراگراف کا یہ اس پیراگراف میں چھوٹی پیراگراف ہے دعا کا پورا ترجموں بن جائے گا پرور نگار بے تحقیق ہم تجھ سے جلد پانے والا صحت کا ملا تاج لافظ کا اور تیری آزمائش و امتحان پر بدون شک شکایت کے برداشت اور دنیا سے تیری رحمت و شفقت کی طرف نکلنا مانگا کرتے ہیں یوں پورے ورد کا تجمہ یوں من جائے گا تو اس کی تھوڑی توضیع اس دعا کی اہمیت جو ہے انسان اپنی احوال پر مشکلات و مسائل اور پریشانیوں اور بیماریوں کے وقت غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ ہماری بیماری کے اوقات میں جلد صحت کامل ہیں صحت کامل عطا نہ کریں اور بیماری کا دورانیہ تولانی ہو جائیں تو ہماری کیا حالت ہوں گے ہر کوئی اپنی اپنی گربان میں چھان کر دیکھیں نیز مشکلات پریشانیوں اور مصائب کے وقت اگر اللہ تعالی ہماری دستگیری نہ کریں اور ہمیں صبر کی توفیق نہ دیں تو مشکلات اور مصائب ہم پر کتنا مشکل اور طاقت فرسا ہوں گے دنیا میں کتنے مشکلات اور مصائب کے وقت صبر سے معروم ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ دنیا میں کتنے لوگ مشکلات اور مصائب کے وقت صبر سے معروم ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں عطا جو ہے اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ صبر کے اتنے مت سے نوازتے ہیں وہ کتنے ہی مشکل حالات اور مصائب و عالم کے وقت بھی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانا مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ سے صبر و شکر کی درخواست کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی ان آزمائشات پر جو ہے صبر کرتے ہوئے قرب لاہی کے اعلیٰ منازل پر فائز ہو جاتے ہیں اور کل قیامت میں فرشتوں کے اس دل نشین سلام اور بشارت کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسے فرشتے خطاب کرتے ہیں السلام علیکم بیما صبر تم فن سورہ سرح رات نمبر چوبیس میں ہیں ہاں جی اور یہ صبری یعنی سلام ہو تم پر کیونکہ تم نے سلام تمہارے صبر کی وجہ سے کیونکہ تم نے صبر کیا صبر کی نظر میں اللہ نے تمہیں اس عظیم جنت سے نوازا تو سلام ہو تجھ پر تمہارے صبر کی وجہ سے فنی مقبردار یہ تمہارے آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے کتنا زیبا ہے کتنا خوبصورت ہے نعمتوں سے بھرپور ہے تو یہ سلام جب آپ جنت میں قدم رکھیں گے صابرین ہاں جی تو پھر جو فرشتے ان سے مخاطب ہو کر یہ سلام عرض کرتے ہیں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھتے ان کو یہ سلام عرض کرتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہو جاتی ہے اور آخر میں دنیا سے آخرت کے سفر کے وقت اللہ کے رحمت و شفقت و لطف و کرم و مہربانی اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے کی رحمت و شفقت و لطف و کرم سے ہی انسان عذاب جہنم سے نجات پا سکتے ہیں اور جنت کے عظیم نعمتوں کے لائق ہو جاتے ہیں اس لیے اس دعا کے آخر میں دنیا سے سفر آخرت کے وقت اللہ سے ہنجھ اس پاک ذات کے رحمت واسعہ کا سوال کرتے ہیں کیونکہ بندے مومن کی ساری امیدیں اللہ کی رحمت و شفقت و لطف کرم سے واجطہ ہے وابستہ ہے نہ کہ اپنے عمل پر ہاں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا لطیف اجرک نے بھی لطف کا لخفیہ و رحمت تو پرمد ہم سب کو جو ہے اس عظیم دعا سے فیضاب ہونے کی اور ان دعاؤں کی معنی مفہوم کو اپنی دنیاوی اغربی کامیابی کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے پوری خلوص دل سے کرتے رہنے کی توفیق اور امین